اب یہاں سے جو ذکر چل رہا ہے اس کا زمانے نزول نو ہجری ہے یہ وہ زمانہ تھا جب نجران سے عیسائی علماء کا ایک وفد ایک ڈیلیگیشن آیا اور آ کر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا ڈبیٹ کی تو ان کی آمد کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں تاکہ اسلام کا پیغام بہت خوبصورتی کے ساتھ ان کو سنا دیا جائے انَََََ اللہ آم و ابر و امران اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور عال ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر یعنی اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا غریتم من ممبارد یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے واللہ سمیون علیم اور اللہ سب سنتا اور جانتا ہے کتنا پیارا انداز ہے کہ ایک گروپ میں بات کرنی کہ کسی کو ذت نہ آئے کوئی اپنی ذاتی انا کی وجہ سے اسلام کی دعوت سے نہ رک جائے آل اینکمپسنگ دعوت ایک گروپ کے اندر دعوت دی جا رہی ہے بہت ساروں کا نام لیا کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ تھے سب ملے ہوئے تھے سب ایک ہی مشن کو لے کر آئے اب ذکر ہے امراتو و امران کا یہ دراصل یہاں پر مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے ان کا نام بائبل میں ہنا آتا ہے افغلت امراۃ و عمرانہ۔ جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی رب اندر تو لکا ما فی بتنی محرن فتقبل مننی میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں اور یہ تیرے کام کے لیے ہی وقف ہوگا روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا تھا مریم علیہ السلام کی والدہ حمل سے تھیں اس وقت انہوں نے یہ نظر مانی ان کا انت سمیع العلیم تو سننے والا اور جاننے والا ہے سننے والا یعنی الفاظ سن رہا ہے علیم یعنی نیتوں سے بھی واقف ہے فلم وضارت تھا قولت رب بھی انہیں تو ہا پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی ہو گئی دراصل یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو تیرے ہی کام کے لیے وقف کر دوں گی تو زمانے میں ہیکل کی خدمت کے لیے لوگ اپنے بچے وقف کیا کرتے تھے لیکن بچوں میں صرف لڑکوں کو ہیکل کی خدمت کے لیے لیا جاتا تھا لڑکیوں کو نہیں ان کو یہ خیال تھا میرے ہاں بیٹا ہوگا پھر کیا ہوا؟ بیٹی ہو گئی انداز دیکھیں کہا کہ اللہ یہ تو میں نے لڑکی جن دی ہے اللہ اعلم بما ما وزارت اللہ خوب جانتا تھا اس نے کیا پیدا کیا ہے ولہ سزا کروں کل اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا یہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے جملہ ہو کہ یہ تو ایسی لڑکی ہوئی ہے کہ کم ہی بیٹے بھی اس مقام کو پہنچ سکیں گے جس مقام پر یہ لڑکی پہنچ گئی وہ اِن سمئی تو اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے مریم عبرانی زبان کا ہیبرو لینگویج کا نام ہے مطلب ہوتا ہے عبادت گزار خدمت گزار وہ اِنّی اوئیزا بے کا وزر یتہا منشی رجیم اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور ذکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا ذکریہ جب کبھی اس کے پاس بہراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے زکریہ علیہ السلام جب یہ دیکھتے کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس رکھے ہیں ان کے دل میں خیال آیا کہ جو رب بے موسم کا پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بے موسم کی اولاد بھی تو دے سکتا ہے بوڑھے ہو گئے تھے بیوی بی بانجھ تھیں لیکن اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوئے بعض دفعہ انسان کی ایک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بے اختیار دل کی گہرائیوں سے ایک دعا نکل پڑتی ہے کی, ہی زکریہ علیہ السلام کی کیفیت تھینالی کا دکریا رب وہی وقت پکارا زکری نے اپنے رب کو اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد اتا کر تو ہی دعا کا سننے والا ہے کتنی خوبصورت دعا ہے نا نیک اولاد دعا مانگی دل سے نکلی فورن قبول ہوئی فنادت الملائکتبا ہوا قائم المحراب جب آپ میں فرشتوں نے آواز دی جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے نماز ہی میں انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی نماز میں انسان اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اللہ سے قرب ہوتا ہے یہ بہترین وقت ہے دعا مانگنے کا نماز صرف کوئی رسم نہیں ہے یہ ہماری ضرورت ہے اور جب بھی دعا مانگنی ہو دو رکعت نماز پڑھیے اس کے بعد دعا مانگ لیجئے امبیا کی یہ سنت رہی ہے اور انفرادی طور پر اللہ سے مانگی ون ٹو ون بیسز کے اوپر نہ جانے کیوں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ اکیلے آدمی کی دعا نہیں سنتا جب تک دس پندرہ مل کر دعا نہ مانگیں دعا قبول نہیں ہوگی دراصل جب دعا کی کوالٹی خراب ہوئی تو ہم نے کوانٹٹی سے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی نہیں اللہ پر ایسے کوئی ٹریڈ یونین بنا کر پریشر نہیں ڈالا جا سکتا اللہ دیکھیں آپ دس لوگ مانگ رہے ہیں نا اللہ سو لوگ دعا مانگ رہے ہیں تو قبول کرنی پڑے گی نازب اللہ ایسی بات نہیں ایک بھی دعا مانگے خلوص سے مانگے انابت ہو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا اب دعا قبول ہوئی اللہ اللہ یو بشر کبیہ مصدقم بکل و سیدم و حصورم و نبی فرمایا کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک بیٹے کی یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا مراد عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی کمال درجے کا ضابط ہوگا نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی مانج ہے جواب ملا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے کہا نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے اشاروں کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرنا یہ آپ دیکھیں جب نعمت ملنے کا انسان امیدوار ہو تو کثرت سے اللہ کو یاد کرے اب وہ بیچ کی کہانی چھوڑ دی گئی اب مریم علیہ السلام کا ذکر ہے وہ اس قولت یا مریم و انَ اللہ کی وقوع کی وصطف کی پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیز کی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا اب چنی ہوئی عورتوں کی کیا شان ہوتی ہے یا مریم اقنتی دے رب کی وسچ اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ اس کے آگے سر بسجود ہو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ ورقی مر میں تھی ہکل میں نماز ہوتی تھی تو ان سے کہا گیا کہ جب نماز پڑھی جا رہی ہو تم بھی شامل ہو جاؤ اور یہ سہولت صرف اس زمانے میں مریم علیہ السلام کے لیے نہیں تھی بلکہ اسلام نے بھی مسلمان خواتین کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ باجماعت نماز میں شرکت کر سکتی ہیں ابو داؤت میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدہ خیر اللّہ اپنی عورتوں کو مسجد آنے سے مت کو ان کے گھر لیکن ان کے لیے بہتر ہیں ترمیزی ہی میں حدیث ہے کہ عورتوں کو رات کے وقت مساجد میں آنے کی اجازت دو نوئی ہی علیق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وہی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں ورنہ اس وقت تو آپ موجود نہ تھے جب ہیل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے اور نہ آپ اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا مراد ہے کہ اس زمانے میں جب یہ چیز اٹھی کہ اچھا ایک لڑکی آئے گی کل میں رہے گی تو سب نے پھر چاہا کہ ہم اتنی بڑی ذمہ داری کو ہم قبول کر لیں کچھ خوابوں کا بھی ذکر کیا تھا مریم علیہ السلام کی والدہ نے تو سب کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اتنی بابرکت لڑکی کی کفالت ہم کریں اس عولت الملا یا مریم اللہ بشرو کی وکل من اسم ہو المسیح عیس ابن مریم اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا وجی ہنف دنیا والا آخرہ و من المقربین اور اللہ کا مقرب ہوگا اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوگا معزز ہونے کا ذکر کیا کہ بن باپ کا ہونے کی وجہ سے کہیں مریم علیہ السلام کو یہ فکر نہ ہو کہ میرا بچہ بے آبرو ہوگا دنیا میں فرما دیا نہیں بن باپ کا ہونے کی وجہ سے اس کی عزت آبرو پر فرق نہیں پڑے گا وَيُقَلَّمُ النَّاسَ فِي وَمِنَ <السَّالِحَيًا> لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور وہ ایک مرد صالح ہوگا پنگھوڑے کے اندر بات کرنا کریڈل میں گہوارے میں بات کرنا تو موجزانہ ہے جیسے کہ آگے ان شاء اللہ ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے یہ بالکل پیدا ہوئے بچے تھے اور وہ بول پڑھے انی اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو بچوں کا بولنا تو حیرت انگیز لیکن کہل کہل کہتے ہیں کہلت کی عمر ہوتی ہے ادھیڑ عمر یعنی 40 سے آگے اور یہ حقیقت ہے کہ عیسیٰ علیہ سلام پر کی عمر نہیں آئی جب ان کا رفع آسمانی ہوا وہ آسمان پر اٹھائے گئے اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی 33 تھری تو اس سے دوبارہ مسیح علیہ السلام کے دنیا میں آنے کی طرف بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے اور پھر لوگوں سے کلام کریں گے قالت رب لی ولد ولم بشر یہ سن کر مریم علیہ السلام بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا جواب ملا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کن فیا کون ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے پھر فرشتوں نے کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے یعنی مردے میں مری ہوئی چیز میں جان ڈال دینا پھر اللہ کے حکم سے مادرزات اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں تب سوچیں بے جان چیز میں جان ڈال دینا اور مردے کو زندہ کر دینا وہ اوہل مئو تب اللہ اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اور ہر چیز کے بعد انہوں نے فرمایا بے ادر اللہ, اللہ کی اجازت سے میرا ذاتی کمال نہیں وہ <بُیوتِكُم> میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کر آتے ہو اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو اب دیکھیے انی معجزات کی بنا پر عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا پھر اس سے آگے بڑھ کر خدا بنا ڈالا ایک دفعہ کسی مسلمان عالم کا کسی عیسائی عالم سے مناظرہ ہو رہا تھا تو مسلمان عالم نے کہا کہ اگر تم اس بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہو کہ انہوں نے بے جان میں جان ڈال دی تو تم موسا کو بھی خدا مانو انہوں نے کہا کیوں کہا اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کر عصا سانپ بن جاتا تھا تو عیسائی عالم جواب نہ دے سکے تو یہ ہے عقل لاجک علم اور اخلاق سے تبلیغ کا طریقہ جو آج ہمیں سیکھنا ہے وہ الَّذِي مابینہ منتور کہا اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر گئی ہیں دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو یہی سیدھا راستہ ہے تو نجران کے وقت کو سنا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے دوسری بات عیسائیوں نے اپنے مذہب میں شریعت کو ثاقت کر دیا ختم ان کے ہاں کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہے یہاں بتایا کہ انہوں نے تورات کو تو قائم رکھا بائبل میں بلکہ قول موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ ڈو ناٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا میں شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا یہ سب باتیں ان کے لیے بیان کر دی گئیں آگے جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو انہوں نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے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 اذ قال اللہ جب اس نے کہا اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے یہودی اور ماننے والوں میں عیسائی اور مسلمان دونوں اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ واقعی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 اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا یہ اصل حقیقت ہے تمہارے رب کی طرف سے جو بتائی جا رہی ہے اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں یعنی اگر بن باپ سے پیدا ہونا تم ان کی خدائی کی دلیل سمجھتے ہو تو آدم علیہ السلام تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے ان کو تو کسی نے خدا نہ بنایا یہ تو اللہ کی قدرت ہے کسی کو بغیر ماں باپ کے کسی کو بغیر باپ کے اور بی بی ہوا جیسے بغیر ماں کے پیدا ہو جائیں وأنفسنا وأنفسكم ثم فنجعل اللہ <تصفيق> یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور اللہ سے دعا کریں جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لانت ہو یہ آیت آیت مباحلہ کہلاتی ہے نجران کے وقت سے کئی دن بات چیت ہوتی رہی انہوں نے بات مان کر نہ دی تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے ان سے کہو کہ یہ لے آئیں اپنے عورتوں بچوں کو اے محمد آپ بھی لے آئیے اپنے خاندان کے لوگوں کو اور پھر دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ جو جھوٹا ہو اس پر تیرا غضب نازل ہو تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم کو لے کر آ گئے لیکن عیسائی مقابلے میں نہ آئے انہوں نے آپس میں گسرے سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور جو چہرے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر یہ بد دعا کریں تو ان کی بد دعا ضرور قبول ہوگی لہٰذا یہ مباہلہ کرنا انہوں نے قبول نہ کیا جزیہ دینا قبول کیا اور واپس نجران لوٹ گئے انََََََََََاد اللہس الحق یہ بالکل صحیح واقعات ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب پر بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے بس اگر یہ لوگ مو موڑیں تو اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہے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 اے اہل کتاب اب پھر آپ دیکھیں بڑا اپیلنگ انداز ہے یا کتاب, اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ماں کان ابراہیم و ولا نسوانی اوں ولا کن حنیفم مسلمہ من المشرکین ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ وہ تو یکسو مسلم تھے اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں اللہ صرف انہیں کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں اب یہ سن کر کو مسلمان یہ کہے کہ ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کرنے پر اور وہ کہیں کہ آپ تو ججمنٹل ہو رہے ہیں نہیں ججمنٹل ہونے کی بات نہیں ہے یہ جملہ کسی انسان کا کہا ہوا نہیں ہے یہ اللہ نے فرمایا ہے اور جب اللہ کوئی جج بن کر بات کہتا ہے تو ججمنٹل نہیں کہا جاتا وہ انصاف کی بات حق بات فرماتا ہے اے ایمان والو اہل کتاب میں سے گروہ چاہتا ہے کسی طرح تمہیں راہ رات سے ہٹا دے حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں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 کچھ ان کی سازشوں کا یعنی ذکر کیا جا رہا ہے سائیکلوجیکل حربے بھی انہوں نے آزمائے نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو اے نبی ان سے کہہ دیجیے اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے جسے چاہے عطا فرمائے وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اور اس کا فضل بڑا ہے اہل کتاب میں سے تو کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال اور دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارے مال تمہیں ادا کر دے آپ یہاں دیکھیں اسلام کی انصاف پسندی ان میس کنڈیم نہیں کرتا کہ سب برے ہیں نہیں جس کے اندر جو خیر ہو چاہے وہ قلت میں ہی خیر کیوں نہ ہو ذکر کر دیتا ہے یہاں پر اہل کتاب کے ایماندار گروہ کا ذکر کر دیا گیا کہ ہاں بہت آنےسٹ ہیں لیکن دوسری طرف اور کسی کا حال یہ ہے اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا اللہ یہ کہ تم اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی آخر کیوں ان سے باس پرست نہ ہوگی جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا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 اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ایک وہ جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا سودا بیچتا ہو قسمیں کھاتا ہو اور جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچے وہ ان نہ من لفری قن یلونا السنا تہم بالکتا منل کتاب و ہوا من الکتاب <الْكِتَابًا> ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں یعنی تحریف کا ذکر ہے ڈسٹورشن کا ماکان اللّہ یقو سیکون کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی یہ نہیں کہہ سکتے تم مجھ کو خدا بنا لو بلکہ وہ کیا کہیں گے ولا کن کون ربانی یہ نہ بے ماں تم وہ کن تم بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو اللہ والے بنو جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو کیا یہ ممکن ہے ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جب تم مسلم ہو یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتے ہوئے آئے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 افغیر دین اللہی افغون کہ یہ اللہ کے اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں و لہُ اسلم سماواتی ول ارتی تن و کرجاؤن کہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں نہ چار اللہ ہی کے تاب فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے بہت پیاری بات اللہ کا دین ہم تک پہنچا کچھ باتیں ہم خوشی خوشی مان لیتے ہیں کچھ باتوں کو مانتے ہوئے دل بھچتا ہے تو جن باتوں کو مانتے ہوئے دل بھچے مشکل لگے کیا نہ مانیں نہیں مانیں گے پھر بھی اور یہ بات اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے کہ اس نے نفس کی مخالفت تو گوارہ کر لی لیکن اللہ کی مخالفت گوارہ نہ کی ہر حال میں ہم کو اللہ کا دین ہی پسند ہے قل کہہ دیجئے آمنا باللہ اے نبی کہیے ہم اللہ کو مانتے ہیں اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم اسماعیل اسعق یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام پر نازل ہوئی تھی اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں وم یب تک غیر ال اسلام دینا فلاں یقبلہ من ہو وہ اس اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نا رہے گا یعنی آخرت میں یہ چوائس نہیں ہوگی کہ انسان سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیے کس مذہب کے حوالے سے آپ اپنا حساب کروانا چاہتے ہیں کوئی ہندو ہو کوئی عیسائی ہو کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو دین اسلام ہی کے قوانین کے مطابق اس سے حساب لیا جائے گا سب انسانوں سے نماز روزے حد زکوۃ کا حساب لیا جائے گا حدیث میں آتا ہے اس وقت اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اس وقت ان پر بھی میرا ہی اتباع لازم ہوتا اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے تو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہی پر چلتے